صلی الحمر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک صُبح البادشہ البادشہ اور باقی تمام شامل خارن برادن سب کو سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درج نمبر دو سو ستائیس ابلک اکتیس ہے ہاں جی جو مجموعی عروج کا سلسلہ ہے اور نمبر ہے اور اکتیس نمبر جو ہے ارد وظائف اور تصویحات کے حوالے سے جو ہے ایک الگ عنوان دیکھیں اور سو کے دعا آج دس نمبر ہے اکتیس ہے کتاب دعوت شریف میں سے ہاں جی تو یہ فی الحال ہمارا سلسلہ در جو ہے ان وظائف کے بارے میں جو حضرت تعمیر کمبیر دمدان رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی شعر آفاق کے دعوی میں نے دیا ہے کہ وظائف برائے حصول رزق ہاں وظائف برائے حصول رزق کے عنوان سے ہم نے دیا ہے تو ان میں سے جو ہے الحمدللہ جو ہے ہفتے کا اتوار کا اور پیر کا وظیفہ آپ لوگوں تک پہنچا ہے اور آج در نمبر دو سو ستاس اکتیس میں وظیفۂ منگل ہے کہ منگل کے دن آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں حصول رد کے لیے اور اپنے گھر ہر چیز کو حقم کے آفات سے محفوظ رہنے کے لیے کون سے مقدس تصویر کو ورد وظائف رکھیں ہمیشہ پڑھتے رہیں ہر منگل کو تو امیر کم فرماتے ہیں وظائف برائے حصول رزق کے عنوان میں وظیفہ منگل یہ منگل کے دن درج ذیل وظفے کو سو بار پڑھا کرو تو وضفیٰ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مقدس تجوی ہے ہاں جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو تمام مسلمان کلم طیبہ کے نام سے بھی پڑھا جاتا ہے ہاں جی اعلی اس پر جو ہے عالم و اللہ کو اضافہ کرتے ہیں باقی ہمارے آگے جو ہے وادمۃمۃ اللّہ علیہ حسن والسین صفۃ اللّہ علامہ ببیہ رحمۃ اللّہ علام و غزیم لامتُ اس پر اضافہ ہے ہاں جی جو کہ ایک کامل حدیث کی روشنی میں علم طیبہ اسے کہا گیا ہے یوگی جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کے کی روشنی میں ہاں جی پورا کلمہ تو بارہ جو ہے آج منگل کے دن کا وظیفہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس مقدس تہذیب کے جو ہے دو حصے لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے ان کی توضیحات بار بار آ چکی ہے تاہم جو ہے تھوڑا سا سلسلے میں اور دے رہا ہوں تو لا الہ الا اللہ اس سلسلے میں اسی کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ذات واجب الوجود ہاں اللہ ذات واجب الوجود یکتہ ذات کے سوا یکتہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی کفو نہیں ہے اس لیے اس کو یکتا کہا جاتا ہے ذات کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی شے عبادت و پرشش کے لائق نہیں ہے ہیں یہ کوئی بھی شے مطلب وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو کیونکہ سب اللہ کا مخلوق ہے مرزوق ہے رزق کھاتے ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ کا مربوح ہے اللہ نے ان کو جو خوش ان کے اندر کمالات ہے اللہ ہی نے ان کو پروان چڑھایا ہے عطا کیا ہے لہٰذا کوئی وشے جو ہے پرستش کے لائق ہے، نہیں ہے عبادت کے لائق نہیں اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ جو کہ ذات واجب الوجود اور واحد الاحد ذات ہے وہی ذات پاک ہی عبادت کے لائق ہے ہاں جس کے جو سامنے سرو سجود ہو جائے جس کے سامنے بندہ کمال آجزی کا مظاہرہ کیا جائے ہاں جی جس کے ہر ہر حکم پر عمل کرنا کرنے کا خود کو پابند سمجھا جائے ہاں جی اس کے طاط بندگی اپنی لے این کمال سمجھا جائے اس کی نافرمانی این بدبختی اور ضلالت اور گمراہی سمجھا جائے یہ ہیں لا اللہ کے حقیقی مفہوم نمانہ جسم جو سبق ملتی ہے تو لا اللہ یعنی اللہ کے سوا اس کے مختصر ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبور نہیں اس کے صحیح جامع ترجمہ ہے اللہ ذات واجب الوجود یکتا ذات کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی شہ عبادت و پرست نہیں تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ مبارک ذکر وہ عظیم ذکر ہے ہاں یہ مبارک لا الہ الا اللہ وہ عظیم ذکر ہے جسے تمام انبیاء الٰہ نے اپنے اپنی امت کو اس پر ایمان و اقرار کی دعوت دی تمام انبیاء ایک لاکھ چھبیس ہزار نے سب سے پہلے اپنے امتوں کو جس چیز کے اقرار کا اور ایمان کا انہوں نے دعوت دیا ہے وہ یہی مبارک علمہ ہے لا الہ الا اللہ ہمارے پیاری نبی بھی جو ہے مکے کی گلیوں میں جو ہے آپ یہی جو ہے پڑھتے ہوئے جو ہے فراغ کرتے تھے کو دعوت دیتے ہوئے حرم میں اور ہر جگہ اھولا جو لوگو الا اللہ سب کا لا الہ الا اللہ اللہ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے پہلے نوی نبی شرک کے مقابلے میں یہی دعوت دیتا رہا کیونکہ اس مقدس کلمہ میں تحلیل کے اس کو کلمہ میں تحلیل کہا جاتا ہے اسی سے لال اللہ کو کیونکہ اس مقدس کلمہ تحلیل کے اقرار کے بغیر جو ہے کوئی بھی انسان شرک کے ٹوپ تاریخی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے جو کہ ایک ناقابل بخشش گناہ ہے لا اللہ ہی اس کا علاج ہے اس تاریخی سے نکلنے کے لیے ظلمت سے بغیر کوئی ظلم سے نہیں نکل سکتا اس لیے تمام انبیاء الہی علیہ السلام کی ابتدائی تبلیغ اسی مقدس کلمے کے اقرار اور اس پر ایمان ہے اور قرآن پاک میں بھی یہ مقدس کلمہ متعدد بار ذکر ہوئی ہے چالیس کت سے پر ذکر ہوا ہے اور قرآن پاک میں تو نہ صرف اس مقدس کلمے کی اقرار کا حکم ہے بلکہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے فعلم أَنَّهُ لَا فعلم إِلَّا اللہ سورہ محمد نمبر انیس ہے ہاں جی سورہ نمبر سینتالیس اس میں اللہ فرماتا ہے فعالم انَّلا یعنی جان لو یہ علم کے معنی کیا ہے جان لو انسان نہ صرف پڑھونی اقرا نہیں ہے بلکہ جان لو یعنی علم و معرفت و براہین علمی علمی دلائل کے ذریعے ایک ہی اللہ کے سوا اور کوئی معبود اور الا نہ ہونے کو جان لو علمی دلیل سے اور اس بات پر یقین کر لو بندے مومن کہ عبادت و بندگی کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی شعر اس کائنات کے اندر ذات لائق نہیں ہے اس بات کو علمی دلیل کے ذریعے ہاں جی علم و معرفت کے ذریعے سے اعلی کشپ اپنی کشپ کے ذریعے سے عال علم اپنی علمی دلائل کے ذریعے سے آیات الہی میں غور و فکر کر کے اس کائنات میں اللہ کی کو مظاہر قدرت میں غور و فکر کر کے اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت بندگی کے لائق نہیں اور یقین کر لو قالم کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی شی کے لائق نہیں ہے تو یہ محرضان کرانی مختصر توضیح اللہ اللہ کے بارے میں اور محمد رسول اللہ جو میں لفظ محمد ایک رسول اللہ ہے ہاں جی تو محمد جو ہے اس کا معنی یہ کہ آپ کو پہلے بتایا محمد کے تشریح توضی لغت کتاب کی یوں کیا ہے اللہ کسر خصال المحمودہ محمد کا لغوی معنی یہ ہے وہ عظیم ہستی وہ ہستی کے جس کے بہت زیادہ اچھے اچھے اوصاف ہوں کچھ محمد کہا جاتا ہے محمد یعنی وہ ہستی جس کے بہت زیادہ اچھے اچھے اوصاف ہوں سے محمد کہا جاتا ہے یہ انتہائی ایک حسین اور جمیل اور خوبصورت نام ہے یہ سنتے ہی مومن کا دل جو ہے ہاں سرور جو اس کے اندر سرور پیدا ہو جاتی ہے ایک خوشی کے عجیب سی لہر جاری ہو جاتی ہے ہاں جی شاعر نے بھی کہا ہے ہاں اسے زب زب محمد کی توضیح میں ہاں جی شاعر نے بھی کہا کہ بلغل الاب کمال ہی کشپ دو جا جمال ہی حسن و جمی خسال و خسالی صلی ولیہ و علیہ ولابلا یہ بہت بلند مقامات پہ, پہ پہنچا اپنے کمالات کے ذریعے سے کشپت دو جا اس نے تمام تاریخیوں سے پردے ہٹا دیا اپنے حسن و جمال کے ذریعے سے حسن و جمیع و خسال ہی. یہ وظیم حسی اس کے تمام خصلتیں تمام صفات ہیں حقیقت اختیت پونگامہ بہت خوبصورت ہے حسنت بہت خوبصورت جس کی تمام حسلتیں تمام صفات جو ہے بہت خوبصورت ہے لہٰذا اے مومنوں سلو صلی والی والد درود دو آپ پر اور آپ کے آل پاک پہ تو حسن و جمیع خسالی یہ دوا جو ہے شعر کے اندر آیا ہے یہ حقیقت میں محمد کی لغوی تحصری ہے ہیں ایک اوپر بھگا تھا کثر و خسال ادھر بھی آیا ادھر جائیں ادھر بھی آیا ہاں سن و خسالی ہیں یعنی وہ حسین جس کی تمام حسلتیں تمام خوبیاں تمام کردار رفتار گفتار عمل سب کے سب بہت خوبصورت ہے بہت حسین اور جمیل ہے یعنی انسانی بیان سے باہر کی کوئی ایسی بیان پیش کریں جس سے لفظ محمد کے جو حقیقی حسن اور جمال کو بیان کر سکے مگر یہ کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہیں وضحاء ول لزا سجا کہہ کر کہیں یا ایحل مضمل کہہ کر کہیں یا ایحل مدثر کہہ کر کہیں یا سین کہہ کر کہیں توحا کہہ کر جو ہے آپ کو پکارا ہے اور یہ سب آپ کے اسی حسن و جمال کا جو ہے نظارہ گر ہے جو اللہ میں بیان فرما رہا ہے ہاں جی اس نے فارسی شاعر نے بھی کہا ہے حسن یوسف دم ایسا ید بیزہ داری آنچ خوبان ہمیں دارن تو تنہا داری یوسف کا حسن بھی آپ کے پاس ہے آپ میں ہیں دم ایسا بھی ہاں جس سے مریضوں کو شفا دیتے تھے وہ بھی آپ کے پاس ہے ید ویزا بھی جو مساخ مجوزہ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے پھر میں خلاصہ کر کے آنچ خوبان ہمیں دارن وہ تمام خوبیاں جو تمام انبیاء رکھتے تھے تو تنہا وہ صرف آپ کے اندر جمع ہے بس جو ہے محمد اس عظیم حسی کا نام مبارک ہے کہ جس پر عرض لے کر فرش تک فخر کرتے ہیں فخر کرتے ہیں ہاں جی کہ بات از خدا ہاں جی کی آپ کی حضلت میں کہتے ہیں کہ بات از خدا بزرگ تو القصہ مختصر جی بس اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی عظیم ذات ہے تو وہ آپ کی ذات گرامی ہیں اللہ کے بعد کوئی بزرگ ہے تو تو ہے اے اللہ اے اللہ کے پیارے نبی بس قصہ محتباد شاٹ کروں آپ کی فضلت میں آپ کے عظمت کے بیان میں تو یہی ہے کہ بس اللہ کے بعد آپ ہی بزرگ ہے اس کائنات میں خدا کے بعد آپ ہے واقع ایسے جین گرامی اور رسول کا لباج محمد رسول اللہ اللہ کا رسول فرمایا تو اللہ تبار و تعالیٰ کی جانب سے ہاں انسان اور جنات کی ہدایت کے لیے مخوذ حصیوں کو رسول کہا جاتا ہے اللہ تفصیل حصیہ مخوذ بے وہی لاہی ہوتی ہیں معیت بے وہی ہوتی ہیں اب وہی ان تک پہنچانے کے مختلف طرح کسی کے ادارے دل میں بات پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں اور کسی پر اکثر تو فرشتوں کے ذرائع سے خاص طور پر جبیل امین کے ذرع سے وہی لاہی ان انبیاء علیہ السلام تک اللہ پہنچاتے تھے اپنے احکامات پہنچاتے تھے تو نبیوں کے در سے بندوں تک جو ہے انسانوں تک پہنچاتے تھے اور رسول کا مقام جو ہے صرف نبی سے ایک سے حصے صرف نبی ہے دوسرا نبی بھی ہے رسول بھی ہے تو وہ بالتر ہوتا ہے رسول کا مقام نبی سے اس لیے عاد عقائد میں نبی ایک چوبیس ہزار ہیں رسول تین سو تیرہ ہیں ان میں سے پھر اولو العظم وہ پانچ ہیں ہاں جی ان پانچ میں سے بھی سب سے عظیم ترین حسی آپ اور میرا آخری نبی حضرت محمد وصف اور صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول کے ذمہ داری میں جو ہے احکام الہی پہنچانے کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی تربیت اور ان کے عمل رہنمائی بھی شامل ہوتی ہے اور حکومت تشکیل دے کے مکمل نظام الہی کا نفاذ بھی ممکن ہو تو یہ ہشتیاں کرتے ہیں اور ان کے ذمہ ہوا کرتے ہیں اور ان کی ذمہ داری میں ہاں جی اور ان کی ذمہ داری میں ہیں بس نگرامی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تو لا الہ اللہ پڑھنے سے شرک سے نکل آتا ہے شرک سے نکلنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی نسخہ نہیں ہے یہی جی ایک ہی نسخہ ہے کی شرک جو قرآن کا شرک اللہ ظلم و نظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے ان اللہ اللہ یا پھر ایوشر او یا پھر معدون ظالق اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی سارے گناہوں کو بہت دیتا ہے شرک کو نہیں بہجتا ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کریں اور زبان پر اپنا اس مبارک اور مقدس کلمہ ہاں جی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں جب تک اس مقدس قدمی اقرار نہ کریں شرک کی اس ٹوپ تاریخی اور ظلمت سے ہاں جی نک... نہیں نکل سکتا اس کا واحد نسخہ یہی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں لہٰذا لہٰذا زند اس مقدس تہذیب کو کثرت سے پڑھا جائے اور رسول اللہ پڑھنے سے کفر سے نکل آتا ہے ہاں جی جس حال کتاب یہود نصارہ صاحبین سے تارہ لوگ مجوس لوگ ہاں ان میں سے بہت سے اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن لہٰذا شرک سے تو نکل آئے لیکن اللہ کے آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ کیا ہیں کفر میں باقی رہا کیونکہ جنہوں نے انبیاء میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا قرآن کا وہ کافر ہے ہاں جی وہ کپر ہے قہر کے بادہ پہ پہنچ جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے تو جو لوگ اللہ کے پیارے نبی پر ہمیں ایمان نہیں لائیں گے محمد مصطفیٰ پر ہاں جی تو وہ بھی کافر ہیں لہذا محمد رسول اللہ پرنے سے کپر کی گی. ہاں جی تاریخی سے ظلمت سے ہاں جی خباثت سے نکل آتی ہے اور لاء اللہ پڑھنے سے شرک سے نکل آتا ہے تو اذا نامی اس مقدس کلمے کی روزانہ جو ہے آپ سوز دفعہ کرتے رہیں گے تو آپ اندازہ کریں آپ کے اندر کتنی نورانیت آ سکتا ہے کتنی توحید آپ کے اندر آ سکتی ہے اور رسول اللہ سے کتنا آپ کے بارے میں عشق اور محبت پیدا ہو سکتا ہے اور یہی تو ہمارے آخرت کا سرمایہ ہے ہاں جی ایمان تو اسی طرح پختہ ہوتا ہے ایمانیات کی چیزوں کو بار بار تکرار کرنے سے ان پر ارد و وظاہر پڑھنے سے ان پہ غور و فکر کرنے سے ان کے معنی مفہوم پہ ان کے معنی مفہوم پہ یقین کرنے سے پھر ہم جو ہے شرک سے کفر سے نکال آتے ہیں اور ایک سچا مسلمان مومن بن جاتا ہے امید ہے ان مقدس واضح کو جو حضرت امیر کبی علیہ الرحمٰن ہمیں قرآن سنت کی روشنی میں دیا ہے آزاد ان مقدس تجزیحات کو زبان رکھا جائے اور دنیا حرت میں کامیابی حاصل ہو میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ ان مقدس کلمات کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہنے کے اللہ ہم سب کو تمام عمرین کو تمام عثمانوں کو توفیہ طاحرم آمین